دیکھیں نماز جنازہ بم اولیاء اگر پڑھ لی جائے تو اب نماز جنازہ کی تکرار ناجائز کیا مطلب فتح اور رضویہ میں ہے کہ میت کے جو اقرب وارث ہیں جیسے اس کے فرض کیجئے چار بیٹے اور ایک بیٹے نے بھی اگر نماز جنازہ شرکت کر لی اب اس کی نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی فرض کیجئے کہ کوئی شخص کا خدانہ خاستہ لاہور کا رہنے والا ہے کراچی میں انتقال ہوا اس کے اہل و عیال کراچی میں اب ان کا لے جانے کا پروگرام ہے اپنی میت کو ہو تو محلے والے یہاں کے قرب و جوار والے وہ نماز جنازہ پڑھ لیں مگر اس کا ولی نہ پڑھے ٹھیک تاکہ وہاں نماز جنازہ جائز ہو جائے تو یہاں کے لوگ نماز پڑھنے کے بعد جب میت وہاں پہنچے اب وہاں کے جو عزیز اقاریب ہیں وہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں ایک بار دوسری بات کیا ہے کہ یہ عموماً اس مسئلے کو لوگ اہمیت نہیں دیتے چاہے جتنی مرتبہ نماز جنازہ پڑھ لیں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس مسئلے پر فتح و رضویہ میں نماز جنازہ بم اولیاء اگر پڑھ لی جائے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا اعلی حضرت فاضل بریلوی کی اپنی علمی وجاہت کے طور پر اتنا ہی کافی تھا کہ لوگ بس اتنا لکھ دیتے کہ نہ جائے تقریباً ساڑھے تین سو کتابوں کے حوالے نقل کی کہ نماز جنازہ کی تکرار ناجائز پڑھ لی گئی اب نہیں پڑھی جائے گی کب جبکہ اس کے عزیز اکاریب نگر پڑھ لی اب اس کا ارادہ نہیں ہوگا ایک بات دوسری نماز جنازہ غائبانہ یہ ہمارے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ جو ہے یہ جائز نہیں ہماری یہاں شرط یہ ہے کہ میت سامنے ہونا چاہیے اب جو نماز جنازہ پڑھتے وہ امام شافعی کا مذہب ہے کوئی شافعی حضرات اگر نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں ہم ان سے کوئی اختلاف نہیں ان کے مذہب کی بات ہے ان کے امام نے اس کو جائز قرار دیا اور عومن اہل حدیث حضرات جو نماز جنازہ غائبانہ پڑھتے یہ تو نماز جنازہ غائبانہ کو بلاوجہ تکلیف دیتے یہ صرف ہنگامہ آرائی کے لیے ایم اے جینا روڈ پہ نماز جنازہ ہو رہی غائبانہ پھر اس کے بعد بسوں پہ پتھر مار رہے ہیں گاڑیاں جلا رہے ہیں یہ کیا نماز جنازہ ٹھیک اب آئیے حضرت علام ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی اس باب میں یہ حدیث نقل کی جو نماز جنازہ غائبانہ نہ پڑھی جو امام شافی رضی اللہ عنہ کی دلیل وہ یہ ہے کہ صاحبہ کرام علی مریدوان پر جب مکہ میں تھے تو مکہ والے بہت مظالم کیا کرتے انہوں نے ہپشا کی طرف ہجرت کی جب ہپشا کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہجرت کرنے پر وہاں کا جو بادشاہ تھا انہوں نے ان کی ان تمام حضرات کی بڑی آبھگت کی بہت ان کی خدمت کی اور خفیہ طور پر وہ ایمان لے آیا ایمان لانے کے بعد میں جب حضور علیہ السلام مدین شریف گئے تو مدین شریف میں راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے بھائی نجاشی اس کو نجاشی کہتے تھے اس کا عرف یہی تھا نام تو اس کا کچھ اور تھا تو ہمارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے چلو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں. حضور مسجد سے باہر آئے ایک میدان کی طرف تشریف لے گئے اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا ناجائز آج کل اس کا عام رواج ہو گیا اور اس پر دلیل لوگ یہ ہیں کے ساتھ دیکھیے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے روڈ بند ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ جس شہر میں خطرناک کی تقریب میں روڈ بند ہو عقیقے کی تقریب میں روڈ بند ہو ہاں ولیمے کی تقریب میں روڈ بند ہوتے ہیں شادی کی تقریب روڈ بند تو بھئی دو منٹ کے لیے روڈ اگر بند ہو جائے تو کون سی قیامت آ جائے آپ آئیے میمن مسجد میں چونکہ نماز زیادہ وہاں بھی باہر ہوتی جس وقت جنازہ وہاں ہود کا نکلتا ہے تو باضابطہ پولیس کنٹرول کرتی ہے حالانکہ وہ غیر قانونی پارکنگ ہوتی یا نماز جنازہ میں لیکن اس کا استثنا ہے کہ بھئی میت ہے ساری گاڑی رک جاتی ہے جب تک میت نکل نہیں جائے پورا ٹریفک رکتا ہر آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی نماز جنازہ ہے ہمیں بھی مرنا ہے کوئی آدمی مخاسمت نہیں کرتا بلا وجہ لوگوں نے یہ نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد میں نکال لی یہ تینوں طرح ناجائز جنازہ بھی مسجد میں ہو امام بھی مسجد میں مقتدی مسجد میں یہ بھی نہ جائے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جنازہ باہر رکھ کر اور نمازی سب مسجد میں ہوتے یہ بھی نہ جائے جنازہ مسجد سے باہر ہو ایک دو صفیں باہر ہو پیچھے ساری صفیں جو ہیں وہ اندر ہوں یہ بھی نہ جائے کہ نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی وہاں پڑھنی ہوتی حضور مسجد میں پڑھتے غیر آیا حضور علیہ السلا تو سلام نے نماز جنازہ کی نیت کی جو امام شافی کا مذہب راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب نماز جنازہ کی نیت کی اور کہا اللہ اکبر تو کہتے ہیں قسم خدا کی جنازہ ہمارے سامنے رکھا ہوا تھا نجاشی کا اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبری علیہ السلام کو بھیج کر نجاشی کو زمین کو سمیٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو جب جنازہ سامنے تھا تو نماز جنازہ غائبانہ کیسے ہوئی ایک اور مثال ہے دوسری تو وہاں تو خود امام شافی کا بھی مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ اس سے مراد دعا صرف نجاشی کے انتقال پر دلیل لاتے ہیں کہ اس سے نماز جنازہ غائبانہ جو ہے وہ گویا جائز ہے لیکن ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ اور اب تک کے جتنے بھی ہمارے اکابر علماء کسی نے بھی نماز جنازہ غائبانہ کو جائز قرار نہیں دیا